بسم اللہ الرحمن الرحیم چوالیسواں مکتوب شرک خفی کے بیان میں میرے بھائی شمس الدین جانو کہ حضرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اشرک و من امتی من دبی بن نم علِ علاسرت فی لط ظلمائے جو میری امت میں شرک میری امت میں شرک اس چونٹی کی چال سے زیادہ چھپا ہوا ہے جو اندھیری رات میں کالے پتھر پر چل رہی ہو تو جانو کہ اگرچہ یہ شرک ایمان کو نقصان نہیں پہنچاتا مگر ایمان کی حقیقت اور ایمان کے فائدوں میں نقصان ضرور لاتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے خالص سونا بھی سونا ہے اور وہ سونا جس میں ملاوٹ ہو اس خالص سونے کے برابر نہیں ہو سکتا اس کی قیمت کم ہوگی اور حقیقت میں ایمان خداوند تعالی کی توحید ہے اور توحید شرک کی ضد ہے کیا تم نہیں دیکھتے کہ جب تک شرک نہیں اٹھ جائے گا توحید حاصل نہیں ہو سکتی جب شرک کی جڑ اکھڑ گئی اپنی اصل شکل میں توحید ظاہر ہو گئی اگر مقصود یہ ہے کہ ایمان اور توحید اصلی صورت میں سامنے آئے تو جتنی شرک کی آلودگی اور آمیزشیں ہیں ایک ایک کر کے نکال دو اور وہ آلودگی شرک خفی ہی ہے اور شرک خفی کے معنی خدا کے سوا کسی دوسری شخصیت سے نفع اور نقصان کا دیکھنا ہے امید اور ڈر خدا کے سوا کسی دوسری ذات سے کرنا ہے مکاری کی باریکیاں اور بناوٹی پوشیدگی اور غرور اور تکبر کے او چھپانے کی کوشش کرنا ہے اور لوگوں کی تعریف سے خوش ہونا اپنی مذمت اور برائی سن کر رنجیدہ ہونا یہ سب شرک خفی میں داخل ہے اور حکم یہ ہے وہ عبد <شَيَّة> یعنی اللہ ولا تشر کو بھی شعی اللہ کو پوجو اور کسی کو اس کے ساتھ ذرہ بھر شریک نہ کرو یہی بھید ہے جس کو کہا ہے مصنوعی نکو گوئے نکو گفتہ است درزات کہ التوحید اسقاط الاضافات چرادر وحدت پیون جویم تو ہی مطلوب و طالب چند گویم ایک اچھے کہنے والے نے کیا خوب کہا ہے کہ توحید اللہ تعالیٰ کی ذات سے تمام اضافتوں کو گرا دینا ہے تیری وحدانیت میں کسی غیر کو ہم کیوں شریک کریں تو ہی مطلوب ہے اور تو ہی طالب ہم کہاں تک بیان کریں بزرگوں نے کہا ہے کہ ایک شرک ظاہر ہے اور ایک پوشیدہ ہے پوشیدہ شرک حضرت پیغمبر علیہ السلام کی امت میں جاری ہے جیسا کہ ایک حدیث پڑھ کر میں نے سنائی اور حدیث کے معنی کہے گئے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ شرک خفی کو چونٹی کی چال سے تشبیہ دی گئی ہے یعنی دبیب النمل کہا گیا ہے اور چونٹی کی چال معلوم کرنا ناممکن ہے کوئی کان اس کے پاؤں کی آواز نہیں سن سکتا اور نہ کوئی آنکھ اس کے پاؤں کی حرکت دیکھ سکتی ہے اس طرح شر کے خفی بندوں کے اندر جاری ہے اور خود بندوں کو اس کی خبر نہیں شیر مست چہ خسپی کے کمین کردہ اند کارے شناسا نہ چنی کردہ اند چرخ نہ بے بربے درمان می زند قافلائے محتشمان می زند تو کیا غافل سوتا ہے کہ لوگ گھات میں لگے ہوئے ہیں عارف لوگ تو ایسی غفلت نہیں کرتے آسمان غریبوں کو نہیں لوٹتا بلکہ امیروں کے قافلہ لوٹا کرتا ہے امیروں کا قافلہ لوٹا کرتا ہے اور پھر اس چونٹی کی چال کو پتھر پر کہا گیا ہے نہ مٹی پر اس لیے کہ مٹی پر چلنے سے اس کے پاؤں کا نشان رہ جائے گا اس نشان کے دیکھنے سے پتہ چل جائے گا کہ ادھر سے چونٹی گزری ہے اور جب پتھر پر چلے گی تو کوئی نشان رہے گا اور کسی کو اس کے چلنے کی خبر بھی نہ ہوگی یہ اس کی دلیل ہے کہ شرک خفی بندوں میں جاری ہے اور بندوں کو اس کی خبر تک نہیں اور پھر اندھیری رات کہا اس کہ وہ پتھر کالا ہوتا ہے اور چونٹی بھی اپنی طرف کالی ہی ہوتی ہے سیاہی میں سیاہی اس پر پھر سیاہی کیونکہ دیکھی جا سکتی ہے اسی طرح اگر اگر شرک خفی برابر سرزد ہو تو تاریکیاں جمع ہو جائیں گی اس وقت گناہ صغیرہ گناہ کبیرہ کا کام کرنے لگے گا اور ایمان کی حقیقت یہی ہے کہ سب چیزوں کو وہ حق ہی دیکھے اب بالکل حق ہی کا ہو رہے جس نے دونوں جہان میں کسی غیر حق کو دیکھا اس نے شرک کیا ایک بزرگ نے اسی مقصد کی طرف اشارہ کیا ہے اشعار چون یک دانی او یک گوئی بس بدوسا او چہار چون پوئی با الف با دف دت با دت شمر اللہ جب تو ایک ہی کو دیکھتا ہے اور ایک ہی کہتا ہے تو دوسرے تیسرے کی طرف کیوں جاتا ہے الف کے ساتھ بے اور تے بھی ہے تو, تو بے اور تے کو بت سمجھ اور الف کو اللہ جان اور اس بات کی دلیل حضرت حارثہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے ایمان کی حقیقت کا دعویٰ کیا اور اپنے دعوے کی سچائی کی جو دلیل قائم کی اس میں نفع اور نقصان غیر حق کے ساتھ منقطع کر دیا کیا تم نہیں جانتے کہ انہوں نے کہا اس طبع آئندی ذہب و فدت ہے وہ ہے وہ ہے ہمارے نزدیک سونا چاندی اور جواہرات ٹھیکری کے برابر ہیں اصل میں سونا اور چاندی کا نفع ہے کیونکہ دنیا کی تمام نعمتیں انہی کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہیں ان کے نزدیک سونا اور چاندی خاک دھول کے برابر ہو گئے اور نفس سے انسانی کے فائدے کھانے اور سونے میں ہیں دونوں کو برابر رکھا اور کہا سہر تو لئی لے و عط تو نہاری میں نے میں نے رات کی صبح کی اور دن کو تشنا رہا اور اس فائدے کا ان کو ایک خاص نفع ہوا جبکہ موجودہ جہان سے انہوں نے نفع کا ہاتھ اٹھا لیا تو دنیا ان کی نظر سے غائب ہو گئی جب ایمان کی حقیقت پر دلیلیں قائم کی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا اسبتا فالزم تم نے پا لیا پس اسی پر قائم رہو یہ راز ہے جس کو کہا ہے شیر خلق تا در جہان اسباب اند ہما اندر شب اندد در خواب اند تر کے ترتی رخشش توحید است نقص ترتیب محض تجرید است جب تک لوگ اسباب کی اس دنیا میں ہیں وہ گویا رات میں سوئے ہوئے ہیں تدبیر کا ترک کرنا توحید کی سواری ہے اور ترتیب کو توڑ دینا تجرید محض ہے اور بھی پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لہ رحت اللم لقا اللہ المََ تو دون لقا اللہ مومن کے لیے آرام نہیں ہے سو اے خدا کے سوائے خدا کے دیدار کے اور خدا کا دیدار نہ ہونا موت ہے مومن کے لئے آرام اس وقت ہے کہ اس کا ایمان حقیقی ہو جائے اس کے ایمان کی حقیقت تعلقات سے کٹ جاتی ہے اگر دنیا کے اندر یہ صفت اس میں ہو جائے اس کی آنکھوں میں دنیا قیامت کی طرح نظر آنے لگتی ہے جیسا کہ حارت رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا مسنوی ہر کے جو ولایت تجرید تا کا خواہد ولایت توحید اس درد نش نعیت آسائش در بردنش نا آشاید آرائش کشف اگر بند گرد دت برتن کشف را کفش ساس بر برسر زن سگے دوں ہمت استخوان جوید پنجائے شیر مغز جان جوید، جو شخص جانتا ہے کہ تجرید اور توحید کا ملک حاصل کرے اس کو چاہیے کہ ہمیشہ بے چین رہے اور ظاہری بناؤ سنگھار سے کوئی تعلق نہ رکھے اگر کش و کرامت اس کے بدن کا ایک ایک جوڑ ہو جائے تو چاہیے کہ اس کشف کو پاؤں کا جوتا بنا کر اپنے سر پر مارے پست ہمت والا کتا ہر جگہ ہڈی تلاش کرتا ہے مگر شیر کا پنجہ زندہ کر ڈھونڈتا ہے یہ نہیں ہو سکتا جب تک کہ تو اپنے تعلقات کو نہ چھوڑے جو شخص سوائے خدا کے کسی دوسرے سے ڈر گیا غیر خدا سے اس نے امید باندھی اگرچہ حقیقتا وہ شرق کا مرتکب نہیں ہوا لیکن خوف اور امید کے معاملے میں وہ مشرق ہو جائے گا اور دوسری صفتیں بھی اسی پر قیاس کر لو اور یہاں سے سمجھو کہ جس کسی نے اپنے کو عبادت کے ذریعے واصل بحق سمجھا اور گناہوں سے الگ تھلگ جانا تو گویا اس نے وصل اور جدائیے غیر خدا کے جدائی غیر خدا کے ذریعے دیکھی یہ بھی شرک ہو گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بندہ ایمان کی ڈینگ نہ ہاں کہ جب تک کہ اس کی صفتیں ویسی ہی نہ ہو جائیں کلو من الحق و بالحق ولحق و اس کا سب خدا ہی ہے سے ہے اور خدا ہی کے ساتھ ہے اور خدا ہی کے لیے ہے اور خدا ہی کی طرف ہے یعنی ہر چیز کی ابتدا خدا ہی ہے اور سب چیز کا وجود و قیام خدا کے ساتھ ہے اور ساری ملکیت اور بادشاہت خدا ہی کی ہے اور سب کی واپسی اور لوٹنا خدا ہی کی طرف ہے جب یہ صفتیں پیدا ہو جائیں تو ایسا شخص اپنے ایمان میں متحقق ہو جائے گا اور بھی حضرت پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ہے تائس ابدنیا تائس و تائس ابد ہی و تائس ابد فرض ہی و تائس عبد الخمیس ہی دنیا کے بندے ہلاک ہو گئے اور روپیا پیسے کے بندے ہلاک ہو گئے اور پیٹ کے بندے ہلاک ہو گئے اور شہوت کے بندے ہلاک ہو گئے اور پوشاک کے بندے ہلاک ہو گئے یہ جو آپ نے فرمایا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بد دعا دی ہو یعنی ایسا ایسا شخص ہلاک ہو جائے جو کہ ان چیزوں کا بندہ ہے یا آپ نے خبر کے اعتبار سے فرمایا ہے کہ ایسے ایسے لوگ ہلاک ہو چکے ہیں جو ان چیزوں کے بندے ہیں اگر یہ بد دعا ہے تو حضرت کی دعائیں یقینی مقبول ہیں اور اگر خبر ہے تو آپ کی باتیں بالکل سچی ہیں بس زمانہ گزر گیا کہ ہم جیسے بدبخت لوگ ہلاک ہو چکے اپنی جہالت اور گمراہی سے آگاہ بھی نہیں ہوئے اور مسلمانی کے دعوے کا ڈنکا بجا رہے ہیں یہی سے, کہنے، یہی سے کہنے والے نے کہا ہے ربائی دیدار رہے استو خیال بنگاشت بہرے دیدن آ خیال عمرے بگزاشت چون خلت خورشید آیاں سر برداشت دردیدہ غلط بمان در سر پنداشت تیرے دیدار کے لیے آنکھوں کا راستہ اثر میں ایک خیال بنایا پھر اس خیال کو دیکھنے کے لیے ایک عمر گزار دی لیکن جب آفتاب کی چمک بلند ہوئی تو ظاہر ہوا کہ آنکھوں کا راستہ غلط اور خیال خیال محض دھوکا تھا اسی مطلب کو لے کر کسی دوسرے آشتہ حال نے کہا ہے ربائی بسترانی است ہر انچے بنگاشتہ ایم افکندنی است ہر انچہ برداشتہ ایم سو سودا بودست ہر انچا پنداشتہ ایم دردا کے بشوا عمر بگزاشتا ایم جو کچھ ہم نے لکھا وہ مٹا دینے کے لائق ہے اور جو کچھ ہم نے جمع کیا وہ پھینک دینے کے لائق ہے اور جو کچھ ہم نے جانا وہ خیال خام اور وہم تھا افسوس صد افسوس کہ ہم نے محض دل لگی اور حسیحی ہی میں عمر گزاری جب بندہ ان چیزوں کی خواہش کرے گا تو خدا کے ساتھ جو بندگی کی صفت ہے وہ اڑ جائے گی یعنی ان چیزوں کا بندہ ہو جائے گا اور خدا کا بندہ نہ رہے گا کیونکہ جب تک زید کی ملکیت ہے عمر کی ملکیت نہیں ہو سکتی اور جب تک غیر خدا کی نسبتیں اس سے زائل نہ ہو جائیں وہ خدا کا بندہ نہیں ہو سکتا شریعت میں اس کی مثال اور بھی ہے اور وہ یہ کہ کوئی شخص سرائے میں داخل ہونا چاہتا ہے ایک پاؤں اس نے سرائے کے اندر رکھا اور دوسرا پاؤں سرائے سے باہر ہے ایسی حالت میں اس کو یہ نہیں کہا جائے گا کہ وہ سرائے کے اندر داخل ہے اور یہ بھی نہیں کہا جائے گا کہ وہ سرائے سے باہر ہے اگر کوئی اس کو داخل یا خارج کہے گا یقینی جھوٹا ہے تو اس شخص نے بھی اپنے کو غیر خدا کا بندہ بنا لیا اپنی خواہشات سے اور ڈر سے اور ڈر کر بھاگنے سے اور کسی شے کی طلب سے جو خدا کے سوا کسی دوسرے سے کی گئی ہو اگر بالکل یہ صفتیں اس میں آ گئی ہیں تو ایمان کے دائرے سے وہ ایک دم خارج ہو گیا اور ان دونوں صفتوں میں جس شخص کو تردد اور شک باقی ہے وہ دو سراؤں میں مقیم ہے اور اس کو وہاں سے نکال سکتے ہیں اور یہ شرک جو تم نے سنا اور یہ دوسرا یعنی غیر خدا کا بندہ ہونا جو کہا گیا یہ سب اس لیے ہے کہ ہماری نظر غیر خدا پر پڑتی ہے اور ہم غیر کو دیکھتے ہیں جس طرح ہم اس کو دیکھتے ہیں دوسروں کو بھی دیکھتے ہیں اور جس طرح دوسرے دوسروں کی بندگی کرتے ہیں اس کی بندگی کرتے ہیں اور جیسا سے ڈرتے ہیں دوسروں سے بھی ڈرتے ہیں اور جس طرح اس سے امید رکھتے ہیں دوسروں سے بھی امید رکھتے ہیں ایک بزرگ نے کہا ہے مصنوعی چو در ہر دو جہاں یک کرد گارست تیرا باچار ارکان خود چہ کا رست خوان دیکے خواہ جوے یکے بینی یکے داں دیکے کے جب دونوں جہان میں ایک ہی خدا ہے تو تجھ پر چار عناصر سے کام کیا ایک ہی کو پکار ایک ہی کو چاہ اور ایک ہی کو تلاش کر ایک ہی کو دیکھ ایک ہی کو جان اور ایک ہی کا ذکر کر اے بھائی جب پیغمبر علیہ السلام نے لوگوں کو بلایا اور اسلام اور ایمان پیش کیا اور تبلیغ کے لیے کمر باندھی اور فرمایا اللّہ حل بلخت اے اللہ میں نے لوگوں تک تیرا حکم پہنچایا حکم خداوندی آیا توبہ کرو تم نے اپنی تبلیغ کیوں دیکھی ہمارے بھیجنے پر نظر رکھو یہی بھید ہے جس کو کہا ہے شعر زتو تاحس موے ماندہ برجائے بدان یک موے مانی بند برپائے جنب را برتن اور خوشک است یک موے احنوزش نا نمازی دان بسد روئے اگر تیرے بدن پر ایک بال بھی باقی ہے تو اس کی اس ایک بال کی وجہ سے تیرے پاؤں میں بیڑی پڑی ہوئی ہے جس شخص کو غسل واجب ہے اگر اس کے بدن پر ایک بال بھی سوکھا رہ گیا تو وہ کسی صورت سے بھی نمازی یعنی پاک نہیں ہو سکتا ایک دن کوئی فقیر نماز پڑھتا تھا جب نماز سے فارغ ہوا اس نے کہا الحمد علی التوفیق توفیقی وصطفر اللہ الت تقصیرِ <تصفيق> <تصفيق> خدا کی تاریخ اس کا شکر کہ اس نے توفیق دی اور میں بخشش چاہتا ہوں اپنی کوتا پر ایک بزرگ نے ان کو ڈانٹا اور کہا میں جانتا تھا کہ تو محد ہے مگر معلوم ہوا کہ اب تک تو مشرق ہے اس نے کہا اے حضرت کیوں انہوں نے فرمایا جب تک تو نے نماز نہیں دیکھی قصور نہیں دیکھا نماز تیری صفت ہے میں سمجھا کہ تو خدا کو دیکھتا ہے حالانکہ تو نے اپنے کو دیکھا اور جو شخص اپنے کو دیکھتا ہے وہ خدا کو نہیں دیکھ سکتا اور یہ ان انہیں حضرات کی شان کے لیے زیبہ ہے تیری میری عبادت بھی کوئی چیز ہے ہم ہم بدبختوں کو اتنی بڑی دولت کہاں سے ہاتھ لگ سکتی ہے اب ہاتھ اٹھاؤ اور خدا سے دعا مانگو مناجات یا الہ العالمین درماندا ام غر کے خون در خشک کشتی راندا ام دست من گیرد میرا فریاد رس دست برسر چند دارم چوں بادشاہ در من مسکین نگر گر زمن بد دیدی عن شدعینگر ماتمم حد بشد سود فرست در میاں ظلم تم نور فرست یا رب آگاہی زا زارہائے من حاضری درماتم شبائے من من کے باشم تا باشم تیرا ای بسم گرنا گسے باشم تیرا مبتلا اے خویش او حیران طوام گر بدم در نیک ہم زان طوام اس سارے جہان کے خدا میں بالکل مجبور ہوں میں خون میں ڈوبا ہوا ہوں اور خشکی میں کشتی چلا رہا ہوں میری مدد کر اور میری دہائی سن مکھی کی طرح میں کب تک اپنا سر پیٹتا رہوں اے بادشاہ مجھ غریب پر نظر کر اگر تو نے مجھ سے گناہ دیکھا تو اسے جانے دے اور میری عاجزی دیکھ میرا رونا دھونا حد سے گزر گیا اب کوئی فائدہ و عنایت فرما میں تاریکی میں گھرا ہوا ہوں کوئی روشنی بھیج اے خدا میرے گڑگڑانے سے تو باخبر ہے اب میرے راتوں کے وادیلے میں موجود ہے میں کون ہوں اور کس قابل ہوں کہ تیرا کہلاؤں یہی غنیمت ہے کہ کہ تو مجھ کو کچھ بھی نہ سمجھے میں اپنے غم میں مبتلا اور تیرے لیے حیران ہوں برا ہوں یا بھلا ہوں بہرحال تیرا ہی ہوں وسلام